سچے سال صلی اللہ صلی اللہ آپ پورا چالیس سال گل نہیں کی شراب کرتا رہا چالی سال آپ نے اپنے دشمنوں کو پوچھا دسو میں چالی سال جی ہاں میں میری پہچان کیا میری پتا با جی من نے با قبان ہو کے آخری دشمن کردار پیش کی رسالک لوگ نو تو پتا نہیں کیوا ہے تو رسا لکھ کے دعو ہے <متحدث> چالی سال ہر چیز آپ نے یعنی تا اپنی آمد تا تا سارے پتا ہا رات سارے کتابیں جو خبر پڑھی بٹ اس طریقے آخری رسول آمن آخری نبی آمن یہ دو سارا پڑھی لیکن عملی تفسیر آپ نے جو کچھ دکھایا اپنی ذات ابھی میری ذات پیش ہون خود حاضر میرا توسی مطالعہ کرو میری پہچان ہی نہ ہو میرے کل دی اہمیت تڈے کی ہو سی اس واسطے میری سچائی شداقت امانتانو دلیل جن مزبوت ہوا مضبوط مزبوت اگر دلیل کمزور ہوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمیشہ جو بھی ڈگری ہوں دیکھو लेकिन सचे वाल जुदा जूठा जरा दलील नहीं दावा तो होंगे तो दलील नहीं होंगी आपने जो करना हाँ آپ نے پہلے اپنی دلیل پیش کی تھی اپنی ذات پیش کی تھی کافرہ مخالفہ انہوں نے جو توہید رسالہ سے انہوں نے آکھا پہلے تو سی میری ذات انہوں کو کہ میں سچا ہوں میرا دعوی سچا ہوں سی چالیس سال میں تو آرے رہے کوئی جھوٹ نہیں بولیا تھے اگے ہوں جھوٹ تھا کوئی ہے امکان جس وقت آپ نے پہلے پہلے اسلام دی اقتدائی آپ نے اعلان نبوت کی بعد آپ نے اپنا تبلیغ جنوب یہ مذہب قانون ہے وہ یہ ہے کہ نو سزا نہیں دے غریب نو سزا دے میرا قانون انساف اپنی ہے می جورم غریب دا اسی عمیر دا میں سزا برابر دیتا ہوں دوالا قانون ہے تو سامیر نے ریایت رکھ دے ہو کہ غریب انہیں سزا تو انہیں رکھ دے. اس طرح دی آپ تبلیغ فرمائی حلال حرام آکام شرک کو فرصارہ کو نے دستا تبلیغ فرمائی پہنچا دی کہ اللہ نے دایا لیکن شروع کڑے ویلے آپ نے ہی کہا جس وقت اللہ دی وہی اتنی ایک قرآن کتاب آئی اس وقت اللہ پاک نے رسول پاک نے پھر اپنا دین سالک جان خود روہی اندی گئی اس کو اپ نے جان کر تے ہن ساڈی جیڑی کتاب بنیاد ساڈے دین دی اے ساڈی کتاب اے اے دے کول ہٹ وٹ کوئی شای بندے کون نہیں لب سکدی نہیں لب سکدی تے تے پکا فائدا پھر رسول نے بھی تبلیغ باد شروع کیتے جے کتاب ائی کتاب اتری تبلیغ شروع اس وقت سے اس کتاب دے سوا کوئی چارہ نی مسلمان بغیر ہے. جو ہوں رسول پاک شروع کر دینا ہوں جی اپنے تبلیغی نصاب لکھ رہے نے یہ بھی ہے. کہ تبلیغ قرآن نے اللہ تعالی فرمایا محبوب اس قرآن نال تبلیغ فرماؤ گے अपने सचा नहीं हो सकता इस वास आई उस جیج نکل کلا پورا درخت پیار ہو جائے اس ویلو مضبوط او نو کوئی مطلب کچے تھرو اس طرح کا نہیں کچھ ہوں اسلام کا پہلے جدو لگا درخت بج بویا تبلیغ درحلے چ گزریا پھر تین سو سٹ آدمی تیار ہو گئے ہوں جہاد مرحلے آ گیا اسلام دے مرحلہ یہ نہیں صرف تبلیغ دے اسلام رکھی یہ نہیں مرحلہ وار اسلام چلے سیڑھی با سیڑھی چلے تبلیغ کامل ہوئی مذہب دے دین دو ایک کا مذہب ایک سیاست دو مذہب جڑا اوہ وہ عبادات اللہ تعالی آلہ تعالی دی عبادت نال نبارت تے جڑا ہے سیاست اے اے حقوق والی بات بندے نے حق بندے نوں تحفظ بندے دی امانت حق حقوق ادا کرن اے سیاست حکومت نہ اے حکومت نہ ہوئے تے اے بندے نے حق بندہ ادا نہیں کر سکدا اس واسطے دین دو جوزے تقسیم کیتا گئے ایک مذہب وہ تبلیغ ہوئی مکہ وچ مدنی زندگی سرجادہ آیا اوہ پھر سیاسہ تاہی حکومت تاہی حکومت قائم کی تھی پھر پھر نبی پاک نے ابو جاہل صاحب جو ہن سردار اس قوم دے تو قوم نو قبضہ کی تاہا اپنے خلے لایا ہویا اونا نوہ آپ نے ختم کی تے پھر اپنا دین نافذ کی یہ ہے سادے دین دی ابتدا شخصیت پیش کیتی تھی گی یہ پہلے کیونکہ تو آدھے پہلے کتاب نہیں تو آدھے پہلے خلیفہ ہے آدم علیہ السلام پہلے آ اس وقت کتاب تو کوئی نہیں آئی پہلے شخصیات ہیں انہیں اس اسے ترتیب شخصیات ترتیب آمال, ترتیب عقائد ترتیب آکام سل ترتیب شخصیات پہلے اتریا کتاب یہ بعد آئیے آکام پھر بعد چائے ہونا ہیں ایک نال تعلق رکھنے دی بنیاد ہے تو بنیاد ہے اس واسطے بھیج کے میرا رسول ہے نبی ہے پیغام رساں پیغام میرا پچاس وہ دلیل بنا کے رسول نو بھجا ہے دعوی کمزور اس واسطے اللہ تعالی نے دلیل ایسی مضبوط بھیجیے رسول نبی ایسا شخصیت بھیج دیے کہ جیسے دے کوئی خامی کوئی نہیں اللہ پاک نے کامل اکمل ذات کو اندر کوئی خامی نہیں رکھ کیوں اگر دلیل وچ کوئی خامی آ تو او دعوی خامی ہے ہن دعوی رب نے کیتا ہے کہ میں ہاں اور دلیل رسول نو بھیجا کے جا سو انہاں کو نو آکھ بھی میں اللہ ہاں میں وحدہ ہو لا میری کوئی خدا دوسرا ہے نہیں الہ دوسرا کوئی الہ مائن عبادت دلائق مائن خالق مائن فیدہ مائن سب چیز مائن کسی بات انہیں ایک دعوی اللہ پاک نے کیتا ہے تلیل دیتی ہے رسول پاک انہیں رسول پاک در اندر کوئی خامی آوے میں سمجھا ہے وہ اللہ دعوے در اندر خامی آوے اللہ پاک نے پہلے اص رکھنے رسول کوئی نہیں اثا اپنے رسول ڈونجیا خامی آ گئی آپ خامی آ گئی ادا سدو دعا کرے ہوں جدو دلیل کمزور ہوئے تے کمزور دعوی تھی, سیا تو تھی سی واسطے ہون نال کافرا نے جیڑا کیتا وہ ساتھے رسول نے اتھے جو اعتراضات یا کوئی نقائص عیب یا سارے انہیں ساتھے ذہن اجباز اتن یہ یہودی گائے کا حربہ ایک پالیسی ورنہ اتھے خامی اللہ پاک نے اتھے کوئی نہیں اس وقت سے اللہ رسول نے صحابی حسان بن صاحب آپ نے فرمایا کھلکتا مبرام من کل یار سو لا تر ایب تاک پیدا کی چاسے علم گھٹ ہونا یہ بھی ایک ہر اصا اپنے رسول ذات دک ایک سفر سفر ہوں ذات کا ان انکار کرنا بھی ذات کا سفر کا انکار کرنا بھی ذات کا جس طرح میں دینی ہے چینی اس کا نام ہے چینی ہوں جدو نام ہو سکتی جات موجود ہو سکے ذات کے بغیر کسی کا نام نہیں آ سکتا ہو, ہو, ہو سکتا بندہ دا نام ذات بندہ جم دے ذات آپ رکھ ایک نام ہے پھر ایک صفت ہے،, چینی لیکھو، نام ہے جو دانے سامنے پہ ذات ہے اس دی صفت ہے ہوں تی آخو چینی تیک میسن چینی نا من سفت انکار کرتا د اس طرح کوئی رسول نے مندن کے ذات ہے لیکن صفاتوں نہیں مندن جو اللہ پاک نے آپ دی ذات پاک دے اندر رکھیں صفات وہ سو ذات دا انکار کرتا ہے یہ بھی ایک ذات دا انکار کرتا ہے ایک صفات دا یہ دو ہے نام مننا دو ہے نام مننا رہا ہے تو سیدھا سو جڑا کچھے چینی نیو مٹھا نا آکھے ہوں چینی نیو منیا اس طرح ایک ذات ایک صفات دو, دو چیز انلاد ہیں ہوں ایک ذات ایک سفت ذات جوہر جیڑی سفت ہے اے ذات او مقدم ہوں ایک پٹواری ہے. اس ذات ہے پٹوار گیری اس کی سفت کی وہ پٹواری وہ ہے زندہ ہے پٹوار گیری ہے پٹواری ہے, او ہے. جد وہ سفت ہے وہ مر جانا سفت لگی جی ہوں پٹوار گیری اس کی ختم. اس طرح ہوں نا نہیںفت باقی ذات نہیں؟ کی فراہ جس کی رابطالا نے سفت ہی باقی رکھی ہے. تو گوستی کی ذات کی میں فنائی یار بے وقوف تیرے لوگ آخدن صفت موجود دا ذات ومار فلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین آپ رحمت اللہ العالمین ہون کی میں آپ زندگی مبارک اچانے ایمیں آپ اگر کوئی نفار کرے دا ایمان کفار آپ تی رسالت تو اس طرح آئیں نبوت اس طرح آپ کی مقام شان ہر چیز تو اس طرح آئیں کوئی اس کا انکار کرے اصول ان نو نہیں ملے می تھو آخری مثال یہ موجود ہے سفت ہو سی تو سفت ہو سی جی ذات نہ صفت کتوں میں مثال دستی ہے کہ اللہ تعالی فرمائیں تل کالا مسال ہو نہ اصلاً لوگیں واسطے مثالاً بیانے مثال مثالنا جیڑی گل سمجھ اندیا میں نہیں ہے اس واسطے قرآن پاک سارے مثال ہیں کوئی اللہ پاک کافرین جواب دیتا ہے مسلمان ہیں کوئی تو اس مثال اللہ پاک ضرور فرمائیے اپنی توہی جیتی ہے دے مثال فرمائیے رسالت دے مثال فرمائیے اپنی کتاب اللہ دے مثال فرمائیے یہ مثال لازمی ہے انتے کو کافرین دعویٰ چیتا ہے کہ آدم علی اللہ بغیر بغیر میرا حکم فلا نہیں ہوں اللہ پاک نے مسال درمایا اصلا عیسا بے شک کہ یہ سلام دی مثال اس طرح ہیں اللہ سے نعند اللہ ہے کما صلی آدم ہے جیوے آدم دی مثال میں کہ تو سیدھا سوچے بغیر باپ دے جو اٹھے ہو تو بیٹا بندہ نہیں بان سکدا بغیر باپ دے بیٹا نہیں جام سکدا تو سیدھا سو آدم دا کیڑا باپ ہے اللہ پاک نے مثالی فرمائی نال دلیل بھی ایمہ سکتا बाकी क्यू नहीं बन सदाल सच देख आम हम नाम हम शिकल हम नाम शिकल चीज निकल चीजे सचे ना दो, दो, दो चीजा जचा बंदा है वो सवाल दरवाजा बंद ना कर सी लोग दे मेरो तो सवाल नहीं करना کہ سکے بندہ تا کام نہیں اللہ پاک نہیں تکیا دیکھو اس طرح دا سوال بیخ خدا پاپ عیسیٰ علیہ السلام انہیں کیا کیا خدا انہ خدا انہوں گالان دے نہ لی لیکن اللہ پاک انہوں نے یہ نہیں کہ اس کے سوال ہے جواب دے کے خموش کیتا اور سننا تے خدا خدا کو انہوں نے وٹا ہے کوئی نہیں اللہ پاک نے جواب دے کے خموش کیتا ہے خدا, دینا خدا باپ تو لی لیکن اللہ پاک دی سنت نے جواب دے کے خاموش کیتا ہے جب خدا کی سنت خدا نو جہاں منی بیٹھا ہے کہ سوالیب دروازے بند کر دینا تو مالوم جی تنقید در خدا دے بھی ہوئی ہے سوال نا سوال خدا دے بھی ہوئی ہے ان سچے دی علامت ہے کہ وہ سنت خدا وندی نالو سی جھوٹے دی علامت ہے وہ فیرون دے ابو جہل ہے نالو سی کہ سوال نہ کرنے دے سی تو تنقید بھی نہ کرنے دے دےسی کہ جب وہ باطل دے جوٹا ہے اندھو سوال ہوسی تنقید ہوسی اندھو کل جواب ہوندا نہیں او ختم ہو جاندا اس واسطے وہ سوال دے تنقید دے دروازے بند یہ ہے جوٹ سازے بات ہے جیڑا ہوسی حق وہ اکسی یار جس طرح سوال کرو میری ذات تنقید کرو تو انہوں اجازہ سے میں جواب دے کیونکہ اسلام کول جواب ہے گفر کل نہیں یہ حق کل بھی جواب نہیں خدا لا جواب ہوگی از غل ختم ہوگی ایک غل دا جواب شیطان جو دعویٰ کیتا ہے کہ میں باریا مائیں اللہ تالا نے انہوں جواب نہیں دتا وہ دا جواب نہیں اللہ تعالی نے فرمایا مردو آ نگل جا لان نگل کیوں کہ او سارا کچھ دے باوجود علم باوجود داجود علم سی سارا اس نے ضد تے حسد دی بنیاد تے گل کی آدم علیہ السلام نال انو کی ہوئی دشمنی عداوت تے تکبر دے بنیاد تے اس گل کیتی علم دے کول ہاں علم دے کول کیوں کہ شیطان کول ویکھو تساں اساں اج کل مار کھا جاندے ہیں کہ یہ بڑا allele تے شیطان کول علم اگر میں توڈا سوال کردا کہ اگر شیطان کول علم نہیں تو نبی شریعت ہے ہے کو برکی جی نبی دی شریعت گنا تعداد کرتا ہے نیکی لائج کسو نہیں ہے علم آمان دے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ اے لوگ جڑے انکار رکھ دیں کہ لا علم نہیں علم آمان دے بعد اللہ رسول دینا فرمانی کر دیں مگر آپ پاس تے زد دیں کہ زد ایسی بیڑی شائع ہے اس تک کوئی علاج نہیں کہ ایمان اے ختم کر دیں زد سے حساد گوگز کینا تین چار دو جڑا نا. او دید دو دید لیکن ایک دے اللہ ایک کر سو او دین دو دور دے. ایمان دن دو مثال بطور یار نماز نہ پڑھ تسی جد کر کے پڑھ لیندان جد یہ آ جا ایمان نہیں آ سکتا تو شیطان دی ساری داستان تو سی ویکھ لو ابتدا دوں کہ اس دے کل کیوں نہیں علمت ہے اس دے کل عبادت وہی ہے مشاہدہ وہی ہے کہ ہر چیز ویکھی ہوں ساتھ آسمان سب چیز پھر ہے شیطان اور فرشتہ نا استاد ہے پہ بعد شہی دے گور وہ جاندہ ہے کہ جندان جڑے کابو نہ ہوں دے اللہ تالا نے اس نبلیس نادشاہتا ہوں بادشاہ بھی ہے فرشتے کا استاد بھی ہے دوسری مولوی نو آخو فرشتے پڑھا لے سی جیڑا فرشتے نڑائی کھڑا ہے دسو علم چوکا یا تھوڑا ہے او لیکن کہ انکار کرے جہل او نہیں ہوں نہ پڑھیا ہو جہل اُنو آخر جہل جا پڑھا لکھا نہ ہوا لکھا ابو جہل پڑھا لکھا سی کئی کافر جیڑے تورات انجیل دا علم رکھ دیان نبی پاک نال آکے بیسان کر دیان کیا انہیں کل علم نہ ہاتھ ہے ہمیں بیسان کر دیان انہیں علم ہونہ ہو رہے ایمان ہور گل ہو اصل بنیاد ایمان ہے انہیں بیکھو کہ ایمان دیگل ہے کہ جی مفتی عالم جیڑے قرآن حدیث در سمنگر پیسی بیٹھیں او اللہ رسول دا نال نالیاں وانیاں دا لاد سوٹی وینے ایک آن پر بندہ ہے جیڑا خود علم جی اے اے علم جی ہویا نا نوٹتا بیٹھا جی تل والے ہوا بن جانا ہوں سد نزدیک نقطہ ایمان کا شیطان کیوں کافر ہویا شیطان کیوں ذلیل ہویا کہ کافر ہویا اون سب تو بڑا خدا دے نزدیک جرم ہے جڑا کفر ہے اور شرک ہے ان الشركہ لا ظلم من یہ سب تو بڑا جڑا ظلم ہے وہ شرک اور کفر کافر جڑا اون دے, دے مشرک ہی دے مشرک جڑا اون دے کافر ہی دے کیوں اس دے سارے بیماریاں ہوندا کہ درجن میں ایک ہے علم یقین ایک ہے حق الیقی تین درجن ایمان دے یقین تسی کوئی بندہ بجلی نس لا مر گیا تو کوئی خبر دیندہ ہے. اے ہے علم کی مر گیا ہے. تو بحث کر سکتے ہو بھی بندہ جائے مریا ہے. ڈاکٹر چیک کرے کئی تبدیل بحث کر سکتے کر سکتے ہو اگی ہے خود ویکیا کہ بندہ بجلی نس لا کے مر گیا تو, آنو این الیقین آسلو اس تو, تو بحث کا فر وا سن واسی واقعی رہے تو دودا خر معلوم کیا کافر سب تلیل ترین مخلوق کافر تے او ہی من تے مومن دا سبحان اللہ شخص جیڑی نو وید کے کافر کافر بھی من جاسی مر گیا ہوں اس تو کوئی تو بحث کر اللہ کو بحث کرے من کو گل سن سو ہونی. یا اس جا جا تو پاگل ہیں. بحث کر سو بھی نہ بجلی نو ہاتھ لا کے بندہ خود مر جائے ہوں گزرتی ہوں دسو حقل یقین, حق کول یقین دوتے بحث اے نہیں ہو شیطان کول ہوں شیتان نو سارے اتنے آن علم یقین ہی ہا کہ علم رکھدہ میں نوں یقین دی کہ او سب چیز ویکھی کھڑا جو ہن دسو مومن نہیں ہن ایک بندہ ویکھی کھڑا اگر ویکھنوں تساں ایمان آکھ دو ٹھیک ہے صرف مننوں ایمان آکھ دو کہ آنکھ دے وچ خدا ہے اے دس سو ہن میں مثال دیناں جی میں سورج نکل دے ہن اس ہر بندہ ویکھ لے ہن اس دا انکار کوئی کرے زبان تو کار سکتا ہے دل ذہن میں چھو دا سورج نو نہیں کار سکتا اچھا مجبور ہے انسان کے نہیں اچھا انسان دا اختیار ہے کوئی نہیں دل ذہن چھو سورج نو چیڑا بھی تو انکار کار دے لیکن دل ذہن چھو انو آنکھ کار کے بھی کار ان شیطان ہے وہ خدا دا انکار زبانی کرے لیکن خدا نوہ اپنے دل ذہن چھو دا نہیں کاٹ سکتا کار سکتا ہے کہ کافر کیوں ہیں سوال پیدا پیا تینا ہے کہ ساڑی ساری بنیاد اساں ساری گل چھڑی ہے کفر دی کہ کوفر جیسی بری شے اللہ تعالی دے نزدیک کوئی کیوں او رحمانی ہے رحیمی ہون رحمان تر رحیم دی اگر بندہ شرع تفسیر کرے ساری زندگی سارے سمندر تواڈے کلمہ بان کلمہ درخت بان کے ختم دیو تے رحمان رحیم دی جڑی شفاعت بیان نہیں ہوسے رحمان رحیم نہیں پہنتا اس لو کفر کی بلا ہوں کا فر ہوا شیتان کی میں ہوا کہ دو چیز ایک ہے عقیدہ एक है अमल अमल उस लख साल छत कमा किस तरह काफिर होकीदा जरा अकीदा तीली तरह जी तीली नहीं हम तो काफी सारी गंदम की ढेरी है कपाह द पेट्रोल का जमा है अगर तुसा तीली तील नहीं जानते तो सारी जल जाती हा हम इस अग नैस इन्होंने झगड़ा है जान दना पेट्रोल बाबा इतला नहीं जला लिख दें ہاں؟ مربے پٹرول جما جلا بزرگ فرماند عقیدہ ہے تیلی کی طرح عقیدہ, آجید. عقیدہ آجید. ہے رو منٹ جلا, جلا لینا جی شیطان جلا لائی ہوں شیطان دا عقیدہ فاسد ہوا شیتان کے زن چل کہ مولا یہ اگ تے مٹیے جیڑی اے جی पागल के नौज बिल्ला मौला तुम मिट्टी का अगर पता ही नहीं जिनू पता दसना की हम जो समझता ओनू पता है दसे क्यों वो बेईमान दस रहा है جی مولا دا مٹی دا آگ دا دا بنا ہوں چلا لکھ دینا کہ نہیں اچھا مطابق نہ چلاؤ وہ آخ والی ادھر دوسرے پاسے بٹن ماری بیٹھو چل سی تیپ. ہوں جا بنا اس طرح چلاخانا سارا چلا نہ چیلی لگی اس کا خیال اقیدہ خراب ہوا مولا تین مٹی بنایا رب لے پتہ نہیں بھائی مانا تے نو آو جا پتا لگ گیا سی تو وا, یہ کی تھی پاگل ہے جگ میں پاگل سمجھا من ایم کیا رب نیلا سمجھا لگ گیا اس کا اقیدہ نظریہ خراب ہو گیا جدو عقیدہ نظریہ خراب ہویا ہر شہ لگی گئی فرشتہ کی استادی گئی عبادت کی بادشاہی گئی ستیں اسمانیں گئی سائر زمین بیت ہر چیز بیکشی سے حساب شہ گئی کافر ہو گیا ہویا کافر کہ نہیں یہ مومن ہے یہ خدا بندہ آکھے خدا ہے جو وہ مومن ہے تو فیرما مثال بھی کہ سورج نوزے لیچو نہیں کٹ سکتا شیطان ہی خدا نہیں کٹ سکتا او آنکھ خدا انہا من لوے بندہ کے خدا ہے تو مومن بن جاندہ ہے پہلا مومن تے شیطان ہے بندہ کے نہیں بندہ شیطان ہے کہ غلط تے میری گل غلط ہوگا تو دسنہ سہی پہلا مومن کون بن جاندہ ہے معلوم کیا این جو کہے لینا کہ خدا ہے کہ اس نال بندہ مومن بن سکتا ہونہ ساں اس طرح ہے شیطان اللہ کامے ساڑا کہ خدا ہے, خدا آئی اگر حکم ہے پانی لے کے آ میرے نہیں یار میں نہیں لیا. باپ آتی یار میرا حکم نہیں منگا باپ کی من پتا حکم دگا ہے اس واسطے اترین. کلمہ ہر بندہ پڑھ لیا جدو احکام اترے اس واسطے کافرے پڑھ پڑھیں تو احکام نہ کرو روزہ رکھو نماز پڑھوا کریں آتا ان معلوم کیا احکام کے کی واسطے حاجی واسطے, حافظ واسطے. سان لوگ بڑا رکھا ہے بے وقوفی नमाज नोमिन कलमा पढ़नेोमिन जो कलमा पढ़ के मोमिन हो कलमा लेकिन دے حاجی دے نمازی دے اے دین ہے اے بندے دا نظریہ بے وقوف کا بے وقوف لا یا اکل نہیں رکھا. کیوں؟ ایمان, اکل, پہچان اے ہندن مومن کو ای ایمان اقل پہچان فرق اے ہوں مومن کو اے دے خلاف کافر ہے نہ اس کے ایمان ہوں نہ اقل ہوں نہ پہچان ہوں نہ فرق ہوں ہوں دیکھو نظام انتخاب جمہوریت پیش کی کنیا آل فرق ہے نظام ہے اپنا ہوا دیکھو کلو پڑھی جی مسلمان ہو بیٹھے ہیں وہ مسلمان ہو گئے Prueba, پتہ پیشاب کا سٹو پلیت, <Han> <han> پلیت ان دو دو دو ہو سکے جہا اس دھد نیت نہ دھد فلیت ہوں بند آ یار بندہ مومن ہو گیا کافر ہو نہیں سکتا اے سے. کیوں؟ ایک داخل کیوںکہ خارج ویکتانی نکاح دا طلاق ہے ان بندہ ایک او دا نکاح کرا دو آخر طلاق طلاق تلاک آخر لہ طلاق, طلاق ہوتی بھی تلاک ہوں لفظ بول ان اطلاق نکاہ کے میں بچ سی کہ ان اطلاق نہ دے کہ پھر نکاہ بچ جا سی جو طلاق دے تو پھر ان اہم ہے ایمان جب تو ایمان آنڈا ان کو کفر نہ کر سی ایمان بچ سی جو کفر کر سی ایمان دلگا جا جاسی یہ ہے داخل دا خارج داخل ان کو سکول دندر بھی بچہ پندر آنڈے ناوے تو خارج جا سی وہ کی ہو سی ان کو خارج ہے قانون چ خارج ہے شرائط داخل ہو جائے تو قرآن پاکا امانو سما کامان لیا پھر کافر ہوگا آدھو ہو مومن کافر فر نہیں ہو سکتا دے. قرآن آتے ایمان پھر کافر ہوگا ہوں اس ویلا قرآن جھوٹا ہو گیا سچے ہو گئے کیا ادا مومن کافر ہو نہیں سر قرآن کی کہہ رہا سما اما پھر فروغ سما اما نافرو دو بار ہے پھر آیا سما دادو کوفرچ ایسا ود گیا کہ حد نہ رہی تھی ساڈی اطلاع چلتا یار مومن کافر نہیں ہو سکتا قرآن فرما ہے مومن مومن ہوا مومن قرآن معلوم کیا ایمان لیا فرما ہو ایمان لے کر جدو کا ایمان دے بعد کفر ہوتا ہے کافر بھی نہ جانے حقیقت کافر چیز حقیقت کی اور کل میں کافر کل میں لائے. اور قرآن اللہ حکم کریں دے, وہ دے نسکتی. قرآن پاک دی دے اللہ دے اتارے دے حکم نہیں کرتے دے دے پرچا, دے دے پرچا کٹ کو دینا ہاتھ نہیں کٹتے کافر نہ قرآن کی اتنی. اتنی. <متحس> آتو کلمیں پڑھا لنوں, کافر دران کاسر پیار دن مومن مانی بیٹھو کا پی ہو گئے کن باری کی ہے تی خوش ہے بیٹھو جی کلمی پرکھو حس بندہ کافر ہو سام مومن شام مومن سویر کافر نہ آخو تسول آدھو سویر مومن شام نو کا شام نو مومن سو کافر اور اپنے رسول دے بول دے جو مولا تا پتا نہیں تو, تو, تو بہت مومن بنیا خدا نا خدا تو فرمانے کو آخر دہشت گرا نا رکھا کی آخد نو کا موڈو نا ہی چیکو دوستی دیکھو کوفر نا ہوں گل <تصال> چلیے کوفر تفر اچھا جما نہیں ہو مولوی مفتی وڈا آلم ہوئے ہو دن جمع کر کے کلوتی لوگ دن حلال تے حرام نو جمع کر کے چولہ کر کے گیا آلم آ کے پاک کر دے سی نہیں کر سکتا ہوں جہاں ملاونا آلم ہوئی چیز ہود نہیں مل हलाल हराम इंसाफर दो बंद अदबगारे फरे आखो देखो जी अदबगार है क्यों मुठा मरदर किधर गए हूं एक बंदा एक वक्त अदा बला ही हो बेअदा भी हो, हो सकता एक बंदा एक वक्त नहीं हो مومنا آم ہی کرے, دے کرے. آکھو مومن. بندہ کافر آن آخو مومن کا تلاک نہیں دستے ہوں سدے ملا طلاق نہیں دستے طلاق رجی بینا مغل رجی ایک دفعہ آکھ پھر آجو کر بیس چالی دنت رجوع نکاح ہو تین تلاک ملا جدو تلاک نہیں دستا بندے اگلے پہنچ جائیں پونج نکاح کر کے رکی بند لازمی ہے سر ہاتھ فوجی بیٹھے بابا ادھر نہیں چاہم کی کوئی حد میں جی آؤ ان یہودی نے کی کی تا حدہ سر حدہ سارے توڑ پھور کے اسلام دے رکھ دیتا سارے ختم کرا دیتا اپنے احکام چلا دیتا ان کوفر دا قانونی چل لے دے اسلام دا بھی چل لے وہ مومن ہو سکتا ہے کوفر دیتا او توانو آکے ہم نام دے ہم شکل میرے کو لائے پروپیٹا وہ ساکھیا جی تعلیم تو تسی کیوں ڈک دے میں کیا یار میں دیا دا خدا نونا من نو نو نہ میں دعویتا میںکاری پا معلوم کیا سچا خدا خدا ہے. خدا تو جا خود پا آخد خدا نا من میرے بےغیرتا کہڑا آخر پیا جاتا پس میں کھا یہ سور دا کے بھی میں تو کر کے بھی کھا شادی نہ کری ماں بہن سارا ہوا میں کپڑے نہ پا لانس پہ لے نگا بندے یارتی ادیس پا کے بریق کپڑے تو چست جہاں پا لانس پہنچیے میں تینو ڈستا چست بریق نہ پا ہو برش کر لو یہ برش تاج آخر تالیم ہے نام تیسری قوم آئے نہیں ہے تیسری قوم قوم دو نظریے نظریف سن نز... راس دو راسن نظریہ اپنا لوگ بن جا سن اصا نظریا پافر بن جا سو ایک قوم کا رح اس واسطے نظریے دو قوما دو خدا بھی دو دیکھو دو خدا اپنا نے دستے بنا لے اور کافر دی بے وقوفی تھوڑی سی میں بیان کراں جو کوئی کافر جو اللہ ہی کی خدا نہیں نفرت کرتا ہے کہ پر کافر خدا نے خدا کا انکار کرتا ہے خالق نہیں ایک کے خالق ہے ایک کے مخلوق کون ایز سو خالق پہلے ہوندا ہے مخلوق میرے کول آیا ایک دائریا وہ دائریا او ہوندا ہے, چیز میںاچس یہ میرے سامنے ہوں بن گئی وہ کہ نہیں یہ ہے جی تو جھوٹ ماری بیٹھے بائی مانا پوری خدا اپنا خدا بنا لیا خدا و شامل نہیں ہوئے حقیقی خدا نو نہیں من خدا نو من بیٹھو نے خدا خدا بنا لیا، حدثیں خدا بنا لیا، ان سو مخلوق پہلے یا خالق؟ ان او خدا پہ بنا نام کھوپری سی تو کافر مخلوق پہلے تے خالق ہوں کول کی ہے خالق پہلے تے مخلوق بارد بارد جو جو ان بن نہیں سکتا قدیم ہے. خدا ہو سی تو مخلوق ہوسی سی یار خالی کوسی تو مخلوقہ قیدا یہ ہے کہ خدا سانو بنایا سانو کر دے پیا اچھا او ہن بوت اپنے خدا نو بناون دے تن خود تو و و مانا تے پھر عبادت ہوندی او بے ایماناں گل چاہے تساں بوت نو بنائے بوت تہاڈی عبادت کرے نا بنایا تساں عبادت تو تسیں کر ہن کافر نو تسی عقل مند اے اس واسطے قران اے کافر نو علم وی گیا علم ہی ہے انہاں کافر ٹھیک ہے عبادت گزار وی ہن کافر مناف جا منافق ہوں وہ منافک ہے رسول پاک نے رسول پاک ساری زندگی نالا متی نا مدینہ مدینہ کار کے تو عاشق بن ہیں اوہ تو نامراد نال ریہ نمازہ پڑے سے نال ویکھدار آئے گے ان کی تھے مدینہ تکی تھے مدینہ اللہ جب مدینہ اللہ تیرا کام بن بنیا بیمانہ مدینہ اللہ اللہ کیوں نہیں بنیا ہوگا وہ تو خود مدینہ اللہ انہوں ویکھدار ہے کیوں ایمان نہیں تو مدینہ اللہ انہوں ویکھدار ہے کچھ نہیں بنیا ایمہ صورت نے فرما تم میں تربود مو نہ ہوندے تو توڑ مکے لے جائیے ہو جڑا بئیمان جیمانک لائے خالی دا ہوں دو ہیں رومی جامی دنیا کے دو رحمت نبی پاک نی وی سکے پھر رافتہ سی وڈے جا تو تو تو مدے مدین مدین ابو جہل مکے مدیچ رہا ابو جہل اتنا رہا کہ نہیں جامی وڈا آشک ابو جہل ہو گیا متی نے بیٹھا مدی نے مدی آلے نہ اصل تعلق ہے روحانی روحانی میرے تدینا چاچر مدینہ بن گیا فرمایا مدینہ کریف میں <تصفح> <تصفح> کہ کوٹ مچھا بیت اللہ بنیا کھڑے جی خواجہ فکر جہاں پیر ہنا آپ دے فرمایا بیت اللہ بھی میں نے اس سے مل ہے کیوں کہ میرا پیر ہے جب میں نے سے مل گیا ہے میں نے رب مل گیا ہر چیز مل گیا انہوں روحانی تعلق جامی دا سی روحانی تعلق ظاہری نہیں پہنچ گیا دنیا تو عاشق بٹا ہے انہوں ساوات ہوتا کرے مدینہ مدینہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اے بے وکوف मदीनेानी जहरी नहीं जहरी तू तो मदीना मदीना पे कर दें। भी तो मदीने बादशाह बने बैठे इस वास्ते बेबकूफ असल तालो के रूहानी इमानी یہ ایمان ہے تو جتہ بیٹھا ہے تیرے کو مدینہ ایلا دور نہیں مدینہ ایلا دور نہیں تو دو مدینہ بھی گل کر دائیں یہ تیزہ روحانی تعلق نہیں کہ مدینہ ہی دور ہوئی تو مدینہ ایلا بھی دور ہے اصل تعلق روحانی تو ایمانی میں جاری گل کیا دیں او ساری بنیاد ایمان تو کفر دے کفر آیا ایمان لگا جا سی ایمان آیا کفر لگا جا سی دو زدہ جمعہ रियाजी का भी यही असूल है जमा जमा नफूल भी जमा जमा, जमा, जमा, जमा हो सकता नही हो सकता बंद मोमिन होता की हुए, हुए। हो बंद पलीत हो जुम ज्या हो पाई हो सकता اللہ تعالیٰ منافق سب تلا تبکا جانم دچلہ طبقہ اللہ تعالی فرماندہ سب ت طبقہ سزادہ جڑا و منافقیں و منافقیں واسطے چکر و بشر المنافقین بیاننا لهم عذابا علیما خوش خبری دو میرے دردناک علیم عذاب دی کوئی بیان نہیں کرتا مفصلین لگزن بھی جڑا عذاب علیم بیان نہیں ہو سکتا اللہ فرماندہ ہے منافقیں واسطے عذاب علیم منافق واسطے نفاق مند چھکیا چھکیا ہوئے ہونا اللہ تعالی فرما <المومنين> قرآن کی تبلیغ میں تو, تو جیلے قرآن, قرآن مکمل ہوا فرمایا ہوں تیرا تین مکمل ہوں اس کوئی گنجائش آکام آخری جس ویل ہوں کافر ہاتھ بھی ملا من گوارا نی ہے اسلام تو پود چھوٹا ہے پخام نے کوئی دشمن آ کے کچ درخت نہرخت بن جائے سلام دا درخت بن گیا ہے پکا. پھر نبی اپنے سارے لاغو تھی. جو ان شراب ٹھیک ہے سو تا سن کی حالت نماز نہ پڑھو ہوں بلا تک ربو سولاد قرآن پڑھو نماز ختم نماز ہی نہ آگو آیا نا پڑھو لوگ قرآن, قرآن, قرآن بادل جگہ دینا یاد رکھنا کوئی بھی بادل قرآن ہوں مان تم سوکارا نشے کی حالت نشا جائے آیا تو مو میٹر شراب دے جوائے چیزیں تو اللہ پاس دے. او پر سو جاس پھر شراب آرام ہو سکتی قرآن مکمل جرح ہو سی تو مومن پر سک منافق نہیں پڑھ سکتے ہوں نیلو نل کا فری نہ بھائی کہڑے منافک منافق کیڑے جنہیں مسلمانوں چھوڑ کے تے قافرانوں دوست بنا دیں انہیں قرآن ہے اللہ دا ان لذینہ یتخزون القافرین وہ کو دوست پکڑیں اولیاء من دون المومن شوا مومنیں انہیں اللہ پاک نے منافق دی منافق چھپ دیا ہے ایک لاکھ چویہ ازار پیغمبر دا اقرار کی سیکس سو چار کتاب سارے آقام من من کے یہ چھپ دیا ہے اللہ پاک نے ایک نکتے وید منافقات انہوں نے ظاہر کر دیا میرے وقیوں چھپ کر ہوں ایک گلب نے ظاہر کرتا فرمایا منافق جہاں کافرے منافق ایک بندہ تھوڑی جی میں بندہ ہر چیز چھپا لینا دوست نہیں چھپا سکتا قرآن پاک نے منافق دی ایسی کمزوری بیان کی منافق جہاں لازمی کافر نو دوست پکڑنے دے دوست اللہ پاک کوئی چیز منافق کی بیان نہیں کہ مومرا نڈ کے کافر دوست دوست بتا نہیں حاضر رکھنا دوست ظاہر چل کے اللہ فرمایا کافران عزت تلاش کرفران جمی عزت ساری اللہ کول چینی اپنے نو کامل کم سمجھ بیٹھو ہر چیز دن کافی کو ہوں قرآن نے سور ویسے پکا دا اخو دا بوٹی با دی تو آخو گائے پاک بوٹی ملان لگا لگ سی معلوم کرار ملاوچ کافر ملاوچ نہیں. مومن پکی بیٹھو سور کی ایک بوٹی بال کا ملاوٹ نہ مومن کر دے نہ کرتا ہے ملاوٹ کر کردے منافر ملا دے سی دو تالیم کٹے دو قانون کٹے وہ بورش والی گل پتا بورش مارو ہوں دو تالیما کٹے دو قانون کٹے دو کے تحصیب کٹے کو کہ پہلے اپنے ایمان خیر منگو جو چیز کافر نو پسند ہے وہ کدی خدا نو پسند نہیں ہو سکتی جو خدا نو پسند ہے پسند نہیں ہو سکتا اللہ نے ہرگز ہے سارا دنیا کے کافرے پسند ہو سکول پسند ہے जो वोट, वो है चकला, खसोट, सारे ना तो तो याद आदमला सलाम जिल कोई शराबी कबापी दानी औलाद हुई बैठो वेल कदू आए किए नाम उस वे पदू काम कोई उस तरह काम कर दा पे کاشتکاری کی پہلی بچ گیا جٹ ہو گیا ای بس چلائی ہو گیا ڈرائیور پہ نہیں پہ آدم سلام دی اولاد ساری کوئی کن ری کوئی کلاس ہے ساری آدم سلام دی جی کوئی کسب کی بدلتا کہ نہیں بدلتا بدل دے چلا وے بڑے سلاح ہے مومن یار ظلم ہے جی یہ ایمان کر دیں پھر بےمانی کیڑی ہو سی واسطے ایمان اقل پہچان سی خدا رسول پہچان ہوں کافی کا فن کی معلوم کیا اپنی کوئی چیز نو نام نوں لقب نو ریکھ لو ہر بندہ سار سار, سار سار سار سار اے ہی ہے نا انہوں لقب کیدہ ہے کافران وہ اللہ فرمایا ایزا تلاش کرنے ہوئے انہوں تو دیکھو نبی رسول صحابی تابی تابین تبہ تابین اتبہ تابین تابی, تابی, مجتہدین سالس والہین غونس قطب اقباب مومنین مومنات یہ تو آٹھا سارے نام ہیں ان کے نہیں مسلمان ہےفایت نہیں ہوئے پوری نہیں کی مولانا حضرت صاحب علامہ ملا کیا کیا القاب ہے کافی ہے سارا آیا سار عزت کا لفظ مولانا مولانا ہے ہوں کسی سڈو گسا کرسی چوڑا ہو جا سی جی مولا نہ آخو پہ لائن مولوی آتی ہر بندہ آدی یار مولوی مینو ایک بند پہ آخر مولوی تھی مولوی نہ مولوی کا مان دس مولوی کا مان مولا والا ہوں دس میں مولا والا تیتان والا تی بلایا نام دے چلو مولوی مولا می مولا تلیا اکل ہے خدا جا دیتا ہے اقل لیتا ہے بنایا اصلا کی ہوں تتر تلوار تلوار کی صفا تلوار اختیار ہے اختیار ہے اس للکار اللہ اکبر تکبیر دشمن جاگ جاجنا للکار کلما پالما تلوار کی سفر کلما چانس موقع کی پی دینی ہے دوسرا اس تمیز ہے ان؟ تلوار جنگ ہو مسلمان دربار کی جا سڈ ستا ہے بمب کوئی تمیز کرے گا تلوار ہاں؟ تمیزر تلوار کسی شہر نقصان نہیں پہنچا لولہ لنگڑے انا پاج اور نہیں چڑنا عوام نی چڑنا نا. فوج فوج یہ جہاز فوج نوام لڑنا فوج لے لے لو سلام نے جڑی بوٹی کٹ دو کہ نہیں کوئی تو سبزہ جڑی بوٹی کٹ نے جڑی بوٹی کٹی گا بندہ مارا چورکا مشرق جا مطلب سپ نو مارک سپ سپ جڑی بوٹی کرنا بلڈوگر جڑی بوٹی یا سارے بوٹیا کٹپا جی لاؤ <laughs> <laughs> دیسی <خورپا> لاؤ وہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جڑی بوٹی دے <laughs> دے <laughs> جڑی بوٹی تاری بوٹی نہیں کٹن لگتا آم بسارے کا دے سارے بوٹیا ترقی یتیم مسکیم ہسپتال نشو نہ بمب نہ مارتے بھی آوام نو جہاز یار بمب سوامٹ عوام بچارے لڑے, لڑے فوج بھائی مانو آپ پہ نہیں لڑتے مارنا لگاری کو کر رات مہمان اتھا دیتا ایک ہوں جناب جد وہ پورے گسے سیٹر لایا اس مار د مہمان مہمان پڑا سائنس سعودی حتیار او اے دا عوام دا بام سچائے گا ہے دا عوام دا بام نہیں حالانکہ ان جانگ دا مقصد کی عوام مارنا عوام مار کی دا ختم جانگ دا مقصد ہے کہ حکومت تبدیل کرنی کہ بگیارنہ دی ظالمین دی حکومت ہے کہ رحم دل انصاف حالے مومن لوگ اچھے لوگ ہمیں اچھے لوگ حکومت کرن آ گیا کار دے دے شروع پیچو جو کلوتا تلاشی کی تلاشی کر کے جان لگا میں تلاشی کی. مشہور ہے مولوی دہشت گرد دہشت گرد سامنے بیٹھا تلاشی کی پیک کرتا میں مولوی ہوں مولوی نو کیوں جان دینا دہشت میں او میں کار میں کہا چلو بھئی وہ جناب ویخ داریا پہلے درویشان تو پوچھا ہے کون انتے کتھے رہن انتے دکھی ہے تی جتو تو ویم دارے گیا انہوں وہ تلاشی ساری گھول گی ویخ داریا کار نہیں وہ بھائی معنی اصل دائشت اصل ہے سارے انسان ختم کر جو بمب آئیٹم پہ آئے دائشت نہیں جاندی دوسری اصلہ ختم کر جو سارے انسان موجودوں میں دائشت ہوے میرے کول مہم چلاؤ اصلہ بتاؤ بندے, میں چلاؤ، اصلہ دو بندے اور اور ہو دہشت دہشت کو کوئی چیز خالی میں میں جو اگریز چیز میں ثابت کر کے دینا کھوتی آئی دہشت نہیں میری گی آئیمان جی گی دہشت بھی <laughs> ادھر میں بجلی پہ یار ہزار لکھا ہزار دہشت ہلکے دہشت امانے چور چاق محافظ ہلکے دہشت ہے دو ہر نسے دہشت کر دینا مارن لگ ہلکا ہو وے. سارے ہوں ایک مول بھی کسی کو سارے مول بھی مار چو ہوں دہشت <laughs> ہر چیز دانٹ پہ پہاڑی مکھی کا بھی پہاڑی مکھی ہوں شاید مکھی ہوں مومن کا دہشت گرد مومن کی دہشت کافر ایمان گہرا تداب ح مومن دی دہشت نتائج جی کیا ہے سکولی منڈا اکھے جی مولوی دہشت میں مولوی دن کر دکھ نہیں پاگل جو ہے مولوی نہیں پاگلا دہشت نہیں بھائی ماں گیر مند بے گہرات کی دہشت معلوم کیا بے گیرت مند آ غیرت <laughs> لاس مسلم یا کافرسلم نقل کیدنا آلہ نقل کرے سپاہی نقل کرے سنا دینا حکومت خراب ہے لیکن مثال دینی پلا اللہ دے دے دے اللہ فرماند حاص صحیح گل کرنے کرتا اللہ کا می دس ایک بندہ ایک کٹی کرے ڈک او ڈنی پا گلا پوا تو کو میںکری بگیار نہ بکری نکری نہ نقصان دینی نا مرا دے ادا ہزار روپیہ جاسی تیری جان بھی جانے بگیار تو تین ایسی نستے پہ انگریز سے وہ اکبر صاحب کہ فرمایا کہ ہم تو مولویوں جاتے ہیں کالج کی طرف تمہارا خدا نگے بانے وہ اگل قبلہ کہ اصلا پاگل ہو گئے ہیں فستا خفا قومہ قال المالا او جکی دیکھو پاک پاکت ذکر قوم دے سردار قوم دے سردار انج کیتا انج کیتا تو جی قوم دے ذکر نہیں قوم دے سردار اندر ہوندے اللہ لانچ بے وقوف دعا کرو من لینا یہ یاد رکھا جیڑا اقل من دے وہ دعوی کر سو دو سچے سی علمی اکلی تجربات فن ہر چیز کی گلا سائی ہے جا پاگل ہوا ٹی ایس وہ ننگی فلم بنا جو نہ ہوئی تو خدا بن گیا پاگل انسان ہے تیرا ماں تم پر ساری سارا انسان ہر چیز تیری سڈے ورگی ہے بھائی ماں نے تینوں خدا کیڑی چیز بنا دیتا ہے سن کیوں نہیں بن سکتا سن جی انسان خدا بن سکتا ہے اے ایک پاگل سنیا اس طرح سان سے کہ ایک دوسری گل میں تو کہ اج کال کل سڈے کو پہ یہ گالے ہر بندہ اس گل تک کر لے بنا نو لا نو بندہ چوں میں چنو نو بندہ لے آؤ میں سال دیتی ایک بندہ جناح پنڈ تھان چناح پکڑیا گیا نانی آدھو پکڑیا گیا روج ہے پلا کے چلو روک لیا لوٹا نمہ لیا برتن نو مٹی دیا بدلی لوٹا بدلی لوٹے بدلے گار پی گیا نو برتن ہوں میں گل آ جی کرا غلط ہونا گیس والا کام نہیں رکھنا جناب میں اچھا یہ دسو چیتخاب ووٹر مشورہ بندے چن ٹھیک ہے انہیں کی چون ہے جہی یہ صحیح ہے بندے اگو غلط ہو جائیں अंग्रेज की कमाल वेख जमहूरीयत नरकरार रखना चाहता है अवाम अम उन्नास ने वकूफ होंगे حکومت چاہلنا نا نا نام را دو, دو بلدیو دل دار بدلنے ہن ووٹر گل چونا سٹ سال دو کلاس نہیں کر اور میں ایک دو سوال لیکن مضمون فیل ہوا تو فیلو کلاس ہو میں جج وکیل پڑی لکھے پڑھے لکھے میں فوج کنے بار حکومت جائیے فیل ہو کے نا کام ہو کے جی کامیاب ہوں تو جانے تو ہندو سکھ کسی قومیا نو چڑ پاب جواب جو ہے اچھا, او بھی تب کیا, کیا اچھا جمہوری شیطان پی پی دا مجرم لگی دوا پتا تاس کا گیا بمنجا پتہ پیار یورپ د ہربا دیکھو ناکام اے بار بار آگے نہیں جان دیں بار بار پے بن دینا تعلیم گلیامان بس اللہ پاک نے دوزخ کافر سارن درجات چار فرشتے وڈے نہیں رسول درجات اللہ ترتیب ہر چیز ویکتے ہو ہر شہد ایک درجہ ہے انسان دس بھی کوئی نہ کوئی نہ فرق ہے ادھر دس لاکھ پتا لگتا لگ پتا لگے ہوں دیکھو عالم کی قیماتی کہتا جاہل دی زانی دی کو تو غیر زانی ثابتی یعنی ووٹ مشورہ عقل برابر نہیں عمل برابر نہیں سقوہ برابر نہیں کوئی چیز برابر نہیں لیکن مشورہ برابر ہے ظلم تے اور جو دو مشورہ ثابتا برابر ہے تو ملک بھی خیر مناؤں ہی میں بچے ملک کھانا کیار ہے جو نہیں کھانا کیار ہے بڑی مہربانی یا صرف نہیں باسمان کھانا تیار ہے